الاول بل هم لبس من خلق جدید کیا ہم انسانوں کی پہلی تخلیق سے تھک گئے تھے بلکہ وہ اپنی نئی یعنی دوبارہ تخلیق کے بارے میں شبہ میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ آسمان و زمین میں کوئی مخلوق نہیں پائی جاتی تھی ہم نے انہیں پہلی بار پیدا کیا اور جب ہم پہلی بار مخلوقات کو پیدا کرنے سے عاجز نہیں تھے تو انہیں دوبارہ پیدا کرنے سے کیسے عاجز رہیں گے اور مشرقین مکہ جب اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ نے ہی تمام مخلوقات کو پہلی بار پیدا کیا ہے تو پھر وہ اس کا کیوں انکار کرتے ہیں کہ وہ انہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے ان کی کور مغزی کی وجہ سے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان کے اعضا بکھر جائیں گے اور گل سڑ کر مٹی میں مل جائیں گے تو اللہ ان اعضا کو دوبارہ اکٹھا کرے گا اور اس کی قدرت سے ان میں زندگی آ جائے گی وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ قادر مطلق کے لیے یہ کام بہت ہی آسان ہے